اب کتاب کے اردو مترجم شمس بریلوی صاحب کا لکھا ہوا تعارف جو کہ اوارف المعارف کے بارے میں ہے پیش کیا جا رہا ہے اپنے قارئین کرام کا شکر گزار ہوں اور میں ان کے ادبی ذوق اور مذہبی رجحان کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کی پسندیدگی اور پذیرائی کے باعث میرے تراجم کی بفضل ہی تعالی کئی کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں میری نظر میں ان تراجم کی پسندیدگی کا اہم موجب وہ مقدمات ہیں جو میرے تراجم کا مایا امتیاز ہیں میں کسی کتاب کے ترجمے کو اس وقت تک ایک مکمل ترجمہ نہیں سمجھتا جب تک کتاب کے عہد تصنیف مصنف کا ماحول اس وقت کے تمدنی اور عمرانی پہلوؤں پر سیر حاصل بحث نہ کی جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے جو مصنف کے خیال او بیان پر کار فرما رہے تھے اسی طرح کتاب جس موضوع پر ہے اس موضوع کی اہمیت اس کا مالا او ما علیہ اس موضوع سے عوام و خواص کی دلچسپی اور ادب یا مذہب میں اس موضوع کا مقام مصنف کا اسلوب بیان خصوصیت زبان اور اس کی تصانیف کا تفصیلی جائزہ پیش کرنا میں اپنے ترجمے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں الحمد کہ غنیت و طالبین کے ترجمے کی کامیاب اشاعت و پذیرائی کہ اب تک اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں یا ترجمہ تاریخ الخلفاء از علامہ سیوتی قدس اللہ اللہ سرو اپنے دلچسپ اور بصیرت افروز مقدمات کے باعث آپ کی پسندیدگی کا شرف حاصل کر چکے ہیں یہ ایک اظہار حقیقت اور تحدیث نعمت ہے خود نمائی اور خود ستائی میرا شیوا نہیں انا میں سستی سستی شہرت کا طالب ہوں اللہ تعالی نے اپنے کرم سے مجھے ان بمراحل دور رکھ ان سے بمراحل دور رکھا میں صرف اپنے تراجم کی خصوصیات کے سلسلے میں بیان کی حدوں تک پہنچ گیا تھا اب میں دنیائے تصوف کی مشہور و معروف کتاب عوارف المعارف کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کتاب عوارف المعارف کسی تعارف کی محتاج نہیں مشائق اظام اور ارباب طریقت نے اس گنج گرانما کی قرار واقعی عظمت کی ہے عقیدت و ارادت نے ہمیشہ اس کو اپنا حادی طریقت سمجھا اور آج تک سمجھ رہے ہیں اور عزت و احترام کی آنکھوں سے اسے لگایا ہے میں نے اپنے مقدمے میں اس کی اہمیت پر بہت کچھ لکھا ہے یہاں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب کے ترجمے سے میں ماہ ستمبر انیس سو چھہتر میں فارغ ہو گیا تھا چلیے فرصت ملی کتاب چھپ جاتی جی نہیں میں جس اصول پر تراجم کے سلسلے میں کاربند ہوں اس کے پیش نظر عوارف المعارف کے ترجمے پر بھی ایک مقدمہ لکھنا تھا موضوع تصوف پر مقدمہ لکھنا تو تحصیل بے حاصل ہوتا کہ عوارف و معارف اس موضوع پر خود زبردست جامعیت کی حامل ہے اور اپنی خصوصیات میں بے عدیل و بے نظیر ہے میں اسی سوچ میں تھا کہ فکر کار جو نے مقدمے کے لیے ایک ایسا اچھوتا موضوع تلاش کر لیا جس میں قارئین کرام کی دلچسپی تعلق کے خاطر کا بھرپور مواد موجود تھا اور انفرادیت بھی بائی مانی کہ اب تک اس موضوع پر اردو زبان میں قلم نہیں اٹھایا گیا تھا یعنی آپ میں آپ کے سامنے مقدمے میں ایک ہزار سالہ دور میں عربی فارسی اور اردو زبانوں میں تصوف کے دقی اور نمایاں موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کا تعارف پیش کر رہا ہوں بظاہر بھی اس اچھوتے موضوع پر قلم اٹھانا مشکل تھا لیکن جب قلم اٹھایا تو اس کی مشکلات کا اندازہ ہوا مگر جو ارادہ کر لیا تھا اس پر سختی سے کار بند رہا الحمدللہ کہ چھے ماہ کی شب و روز کاوش کے بعد موضوع مذکورہ پر مقدمہ مرتب ہو سکا آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ مقدمہ بجائے خود ایک اوسط حجم کی تصنیف ہے اگر میں اس موضوع کو عصر حاضر تک لاتا تصوف کے موضوع پر منظوم تصانیف کا بھی ذکر کرتا تو مزید صفحات پچاس صفحات درکار ہوتے اس لیے میں نے اس کو حکیم الامت حضر شاہ ولی اللہ دہلوی قدسرو کے عد تک محدود رکھا اب آپ مقدمے کے مطالعے کے بعد خود فیصلہ فرمائیں گے کہ اس خصوصیت میں مجھے کہاں تک انفرادیت حاصل ہے اور مقدمہ دلکش اور دلچسپ اور پر از معلومات ہے یا نہیں انشاءاللہ شاء اب جو ترجمہ اس ناچیز کے قلم سے زیر تکمیل ہے اور جس کا میں نے اپنے مقدمے میں آپ سے وعدہ کیا ہے اس پر جو مقدمہ ہوگا وہ اس مقدمے کا تتمہ اور تکملہ ہوگا یہ جو کچھ میں نے عرص کیا اس کا مقصد اور مدع نگارش صرف یہ تھا کہ اگر مترجم چاہے تو ترجمے کی دلچسپی کے لیے بشرت بصیرت و آگہی بہت کچھ سامان مت کتاب میں کسی قسم کے تصرف کے غیر فراہم کر سکتا ہے اور میں کسی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا میں نے اس دلچسپ اور بصیرت افروز مقدمے کی نگارش کے سوا بھی اس امر کی پوری پوری کوشش کی ہے کہ ترجمے کا انداز بیان دلکش اور دلچسپ ہو الفاظ کا در و بست روانی اور تسلسل بیان میں مانے اور مزاحم ہونے کے بجائے ممد و معاون ہو چست بندشیں برجستہ و نفیس اور برمحل الفاظ کا در و بست عبارت کو زور بخشنے والے انا ناصر ہیں. میں نے اسی انداز کو اپنایا ہے اور میں اپنے دوسرے مطبوع تراجم میں بھی اسی اسلوب نکارش پر کاربند رہا ہوں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں واضح رہے کہ عربی کے قواعد صرف نہو اور علم معانی کی خصوصیت اور اس کے مختضیات اور ان کی پابندیوں اپنا ایک مخصوص انداز رکھتی ہیں اگر ترجمے میں عربی زبان کے انہی قواعد کو اپنایا جائے تو ترجمے کی روانی اور سلاست بیان اور اس کی دلکشی مفقود ہو جائے اور زور بیان سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے لہٰذا میں نے ستر بستر ترجمہ کیا ہے لفظ ب لفظ نہیں ہاں الفاظ کے معنی استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا ہے کہ پھر وہ ترجمہ نہ رہتا بلکہ ترجمانی ہوتی جبکہ عوارف المعارف کا اسلوب بیان اور انداز مسجا اور مقفہ ہے بس جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے ترجمے کی بندشیں الفاظ کے معانی کا انتخاب اور ان کا در و بست اردو زبان کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور بس ہاں ایک امر کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت مصنف قدرہ نے کہیں کہیں برمحل اشعار سے بھی اپنے بیان کو دلکش اور دلچسپ بنایا ہے میری تباہ سخن سنج ایسے مقامات پر مچل گئی اور مجھے مجبور کیا کہ شمس جب نثر کا ترجمہ نثر میں پیش کیا جا رہا ہے تو نظم کا ترجمہ نثر میں کیوں چنانچہ ترجمے کی مذکورہ بالا پابندیوں کو برقرار رکھتے ہوئے نظم کا ترجمہ نظم میں یا شعر کا ترجمہ شعر میں پیش کیا ہے تاکہ قارئین محظوظ ہو سکیں ایسے مقامات پر صرف اتنا ملحوظ خاطر رہ کہ عربی شاعری کا مزاج جدا ہے اور اردو شاعری کا جدا اور میں عربی الفاظ کے معنی اراد کرنے سے گریز نہیں کر سکتا تھا عربی اشعار کے منظوم ترجمے سے مقصود صرف یہ ہے کہ زور کلام میں خلا پیدا نہ ہو اور قارئین کرام کسی حد تک عربی اشعار سے بھی محظوظ ہو سکیں بہت کم ایسے مقامات ہیں جہاں یہ پابندی نہیں کر سکا ہوں اس کا سبب سوائے سہل انگاری کے اور کچھ نہیں ترجمے کے سلسلے میں ایک امر خاص کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا ازبت ضروری ہے کہ حضرت مصنف قدرہ نے شریعت و طریقت کے فرق کو ذہنوں کو کی دور کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے شریعت و طریقت دو جداگانہ راستے نہیں ہیں اپنے کلام یا موضوع کا نس قرآنی اور آثار و اخبار سے استدلال کیا ہے اور ہر موضوع کی مناسبت سے حدیث نبی صلی اللہ وسلم کو اس کے ترک کی قید کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن یہ اسناد زیادہ تر ان کے مشائق سلسلہ یا اقابر صوفیہ رحمتہ اللہ علیہ کی ہیں اور یہ کہیں چھ چھ ساتھ سات تک پہنچ جاتی ہیں اب اگر میں ان اسناد کے بیان کا التزام ترجمے میں رکھتا تو ترجمے کی خصوصیت یعنی زور بیان اور طرز ادا کی دوسری تمام خصوصیات درہم برہم ہو کر رہ جائیں اس لئے میں نے ایسے مقامات پر صرف آخری صنعت کے بیان کرنے کو کافی سمجھا ہے قارئین کرام اس سلسلے میں مجھے معاف فرمائیں عبارف المعارف کے ترجمے کی تصحیح کتابت بھی ایک مشکل مرحلہ تھی اس سلسلے میں جناب محترم مولوی حافظ ابراہیم صاحب فیضی فاضل درس نظامی اور فاضل ادب کراچی کا شکریہ ادا کرنے میں مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی کاوش اور ظرف نگہی کے ساتھ اپنی علمی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے تصحیح کتابت کا کام انجام دیا ف اللہ احسن الجزا اپنے محب و مخلص بزرگ جناب مولانا محمد اطہر نعیمی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت و خلوص کے پیش نظر ایک قطع تاریخی اس ترجمے کے لیے لکھ کر اپنی محبت کا ثبوت دیا میں کار پردازن مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی عزیزان گرامی قدر محمد فرید الدین و محمد مبین صلی اللہ تعالی کے تعاون پر جتنا بھی اظہار تشکر و امتنان کروں وہ کم ہے کہ انہوں نے مقدمہ اور کتاب کی حسن سوری کی سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور یہی اس ادارے کی کامیابی کا راز ہے کہ یہ حضرات مصنف کے ساتھ پورا پورا تعاون فرماتے ہیں اور ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ کتاب اپنے حسن مانوی اور سوری دونوں پہلو سے لاجواب ہو پیش نظر کتاب عوارف المعارف اردو کا مقدمہ اور متن میرے اس بیان پر شاہد ہیں ان حضرات نے خاص طور پر مقدمے کو جس قدر حسن ظاہری سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے آپ خود ملاحظہ فرمائیں یہ چند سطور رقم کرتے ہوئے میں اپنے محترم جناب حکیم محمد تقی صاحب دہلوی کی صحت کاملہ و آجلہ کے لیے دعا گو ہوں اور قارئین کرام سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ دعا فرمائیں خادم اور ادب کے سچے مخلص کو جس نے اپنی قوم میں دینی کتب کے مطالعے کا ذوق کو بیدار کیا جلد صحت عطا فرمائے تاکہ ان کی زیر ہدایت یہ ادارہ زیادہ سے زیادہ دینی اور ادبی خدمات میں سرگرم عمل ہو سکے اور حکیم صاحب کی دلی آرزو بر آئے آمین و سلام آپ کا مخلص شمس بریلوی اب کتاب کے اردو مترجم شمس بریلوی نے تقریباً سو صفحات پر مشتمل ایک مفصل تعارف پیش کیا ہے دینی کتب کا جو کہ مختلف عہدوں میں لکھی گئی ہیں اور اس مضمون کا نام انہوں نے رکھا ہے موضوع تصوف پر ایک ہزار سالہ گرا قدر اور گرا علمی سرمایہ عربی فارسی اور اردو زبانوں میں اس مضمون کو یہاں حذف کیا جا رہا ہے جو سامعین کرام اس کو پڑھنا چاہیں وہ اس کتاب کو حاصل کر کے مطالعہ فرمائیں اس مضمون کا صرف آخری حصہ جو کہ کتاب کے مصنف حضرت سہروردی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور ان کی کتاب عوارف المعارف کے بارے میں ہے صرف وہ پیش کیا جائے گا تو اس کا اب ملاحظہ فرمائیں شیخ الشیخ حضرت شہاب الدین قدثرہ کی تصانیف آپ کی تصانیف میں یہ کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں اور صاحب طبقات الشافعیہ امام سبکی نے بھی ان پر اتفاق کیا ہے پہلا جذب القلوب ال موصلۃ المحبوب جب حب سراہت موجم المدبوعات عربیہ نمبر ایک آپ کی یہ کتاب حلب میں شائع ہو چکی ہے اور موضوع تصوف ہے دوسری کتاب رشف النسا ہے آپ اس کتاب کے آپ کی اس کتاب کا موضوع علم الکلام ہے اس میں بعض کلامیہ اقوال و نظریات کی تردید ہے تیسری کتاب اعلام الہدا یا بقول مولانا جامی اعلام التقا ہے اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی منقد من دلال کی طرح فلسفہ قدیم کا رد کیا ہے کیونکہ رشفن النسا ہے اور اعلام التقا مطبوعہ صورت میں موجود نہیں اور ان کے مخلوطات تک میری رسائی نہیں ہو سکی لہذا میں ان کے بارے میں مزید سراحت کرنے سے مجبور ہوں طبقات الشافعیہ میں بھی ان کتب پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے چوتھی کتاب بہجت الاسرار بہجت الاسرار کو حضرت سوان حیات ہے حضرت شیخ, شیخ قدس کی تصنیف بتایا جاتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے آپ کے قریب الاحد تذکرہ نگاروں میں سے ایک نے تو بہت قریب کا زمانہ پایا ہے یعنی امام سبکی صاحب طبقات الشافعیہ انہوں نے بھی آپ کی تصانیف کے ضمن میں ایک کتاب کا اس کتاب کا نام نہیں لیا ہے یہ ایک اوسط درجے کی زخامت رکھتی ہے اوارف الم عارف شیخیوخ خزر شہاب الدین سہرودی سہروردی قدسرہ کی سب سے زیادہ مشہور مبسوط اور جامع تصنیف تصوف پر یہی ہے جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ رشف ہے اور اعلام التقا یا اعلام الہدا مطبوع شکل میں موجود نہیں ہیں اور قلمی نسخوں تک میری رسائی نہیں اس لیے ان کتب سے صرف نظر کر کے عوارف المعارف کے تعارف کا فرض ادا کر رہا ہوں عوارف المعارف حضرت امام غزالی قدسر رہو کی کیمیائے سعادت جیسی اس لقامت کی کتاب ہے البتہ احیاء العلوم کے مقابلے میں اس حجم اس, اس کا حجم بہت ہی کم ہے احیاء العلوم چار زخیم جلدوں پر مشتمل ہے یہی سبب ہے کہ احیاء العلوم الدین مطبوع مصر کا حاشیہ اوارف المعارف کے لیے کفایت کر سکا بیسویں صدی کے ربائے اول میں عوارف المعارف کمال صحت کے ساتھ احیاء العلوم کے حاشے میں مصر میں تباہ ہوئی ہے عوارف المعارف کی زبان احیاء العلوم کی طرح عربی ہے اس کے برخلاف کیمیائی سعادت فارسی میں ہے ہےف کی عربی کا زبان کا عربی ہونا کئی وجوہ سے ہے اول تو یہ کہ اس عہد کی علمی اور ادبی زبان عربی تھی حضرت شیخ خدسر رہو جس سرزمین میں مستقل قیام پذیر تھے وہاں کے عوام و خواص سبھی کی زبان عربی تھی اگرچہ عوارف المعارف کی تصنیف مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہوئی لیکن وہ چونکہ زیادہ تر حجازی عراقی شامی اور مصری عقیدت کیش ارباب تصوف کے لیے لکھی گئی اور اس کے ذریعے ان کی اصلاح مقصود تھی اس وجہ سے اس کو عربی زبان میں لکھا گیا حالانکہ امام غزالی کی طرح آپ کی مادری زبان بھی فارسی تھی دوسرے یہ کہ فارسی زبان میں اس کی تصنیف سے بظاہر آپ نے یوں گریز فرمایا کہ چھٹی صدی حجری میں ایران کی سرزمین باہمی چپقلش اور جنگ و جدال کا گہوارہ بنی ہوئی تھی اس لیے ایسے پر آشوب دور میں ایران کے ارباب ذوق کے لیے سرمایہ فراہم کرنا غیر عجمی حضرات کو اس سے محروم رکھنا آپ نے پسند نہیں کیا ہوگا ایک اہم سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجمی ارباب تصوف ایران کی طوائف الملوکی سے تنگ آ کر مصر و شام عراق اور حجاز میں ترک وطن کر کے آباد ہو گئے تھے اوارف المعارف کی زبان چھٹی صدی ہجری کے آغاز اپنے ساتھ بہت سی فتنا سامانیوں کو لے کر آیا ایک طرف باطنی قوت پکڑ چکے تھے انہوں نے ایران کے سکون کو درہم برہم کر دیا تھا اور دوسری طرف امیر تاشقین اور فرنگی نبرد آزما تھے سلجوکی سلطان سلاطین آپس میں لڑ رہے تھے سلیبی جنگیں چھٹی صدی کے ربائے دوم میں اپنے شباب پر تھیں یہ الملوکی اجدال و قتال چھٹی صدی ہجری کے آخر تک قائم رہا ہر چند کے فتنہ تاطار سے پہلے ہی آپ واصل بحق ہو چکے تھے لیکن آپ کا تمام زمانہ سیاسی ابتری اور انتشار کا زمانہ ہے لہذا آپ نے عوارف المعارف اس ملک کی زبان میں تحریر و تصنیف فرمائی جو امن و امان کا گہوارہ تھا ایک دوسرا بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ارض مصر و شام و عراق میں اس وقت تک موضوع تصوف پر جو مشہور و گرانمایاں کتاب، کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی زبان عربی تھی جیسے کتاب اللام کتاب التعارف کوت القلوب خلیت الاولیاء ابو نئیم اسفہانی رسالۂ کشریہ اور مرشد ذکر و طریقت حضرت غوثر جیلانی قدر سرحو کی تصانیف غنیت الطالبین فتوح الغب الفتح ربانی اور مرشد خرقہ و تعلیم شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی آداب المریدین یہ تمام کتابیں عربی زبان میں لکھی گئیں عوارف المعارف سے قبل صرف دو تین کتابیں تصوف پر فارسی میں لکھی گئیں تسکرت الاولیاء فرید الدین اطار قدسر رہو کیمیائے سعادت حضرت امام غزالی قدسر رہو جو احیاء العلوم کے بعد مرتب ہوئی یہ دونوں کتابیں سرزمین اجم میں تعلیف ہوئیں اسی طرح کتاب طبقات الصوفیہ ہر ہروی زبان میں لکھی گئی جو مقامی رنگ کی علمبردار ہے اس سلسلے میں کشف المحجوب کا ذکر بھی ضروری ہے جس کا تکملہ حضرت شیخ الطریقت علی بن عثمان الجلابی حجویری داتا گنج بش قدسر سرہو نے سرزمین لاہور میں فرمایا اس وقت ہندوستان کے مسلم علاقوں میں فارسی ہی عام بول چال کی زبان تھی اس لیے حضرت دادا گنج بخش قدسر رہو نے بغرض افادۂ عام اس کو فارسی زبان میں ہی تحریر فرمایا ورنہ حضرت دادا گنج بخش قدسر رہو عربی زبان پر بھی ویسا ہی عبور اور ویسی ہی قدرت رکھتے تھے جیسی فارسی زبان پر بہرحال عرض کرنا یہ تھا کہ حضرت شیخ و شیوخ قدسر نے اپنے وقت اور ماحول کی پوری پوری ترجمانی کرتے ہوئے عوارف المعارف کو عربی زبان میں پیش کیا جس پر آپ کو ایک صاحب زبان کی طرح قدرت حاصل تھی آپ کی زبان میں بڑی روانی اور سلاست ہے آپ کے فقروں اور جملوں کی بندشیں بڑی چست ہیں اپنے عہد کے اسلوب نگارش کا طتبہ فرماتے ہوئے مسجع اور مقفع اسلوب نگارش کو اپنایا ہے آپ کی نثر کا اسلوب غنیت الطالبین طالبین حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلوب نگارش سے بہت متاثر ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاں الفتح ربانی اور فتوح الغیب کے بیان میں جو تحدید لہجے میں جو ترہیب اور شدت ہے ایسا ہی انداز عوارف المعارف میں ہے لیکن چونکہ عوارف المعارف میں خطیبانہ رنگ کے مقابلے میں معزت اور تفہیم کا رنگ زیادہ اجاگر ہے اسی لیے فتوح الغیبت جیسا تنتنا اور لہجے میں شدت نہیں ہے لیکن معزت کے اعتبار سے دل نشینی اور تاثر بے مثال ہے جو بات فرماتے ہیں بڑی ہی دل نشین انداز میں فرماتے ہیں اور چونکہ ہر چہ از دل برخیز اور بردل می رزد والی بات ہے معانی و بیان دونوں صداقت سے بھرپور ہیں اس لیے ہر بات فرماتے ہی دل میں اتر جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوارف المعارف کی قبولیت کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے دل چاہتا ہے کہ اس مقام پر رسالہ کشیریہ فتوح الغیب الفتح ربانی نصوص الحکم اور فتوحات مکیہ سے ایک مشترک موضوع انتخاب کر کے ہر ایک کے اسلوب نگارش کو اجاگر کرتا اپنے بیان کی تائید میں شواہد لاتا لیکن ایک تو یہ خطرہ لاحق تھا کہ بات سے بات پیدا ہو رہی ہے اور طول پکڑتا جا رہا ہے دوسرے یہ کہ عربی اسالیب کا باہمی تقابل یا ان کے نمونے پیش کر کے طرز نگارش کی خصوصیات کو اجاگر کرنا اس اردو ترجمے میں کچھ بے محل اور بے جوڑ سی بات ہوگی کہ عوارف المعارف کے اردو ترجمے کے قارئین اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے اس لیے اس خیال سے صرف نظر کرنا پڑا عوارف المعارف کا موضوع جیسا کہ میرے قارئین جانتے ہیں کہ عوارف المعارف تصوف کے موضوع پر لکھی گئی ہے اور عوارف کا نام آتے ہی ہر ایک کا ذہن تصوف کی اس عظیم تصنیف کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو تصوف پر ایک لازوال او بے مثال کتاب ہے حضرت شیخ و شیوخ کا تصوف شریعت و طریقت کا امتزاج اور زہد و عبادت کا سنگم ہے نہ طریقت کو شریعت سے جدا کیا جا سکتا ہے اور نہ شریعت کے تقاضے اس طریقت پر کاربند ہوئے بغیر پورے ہوتے ہیں حضرت شیخ و شیوخ قدس رہو کا تصوف آپ کے مرشد طریقت حضرت غوثم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور مرشد خرقہ حضرت ابو نجیب عبدالقاہر سہر وردی قد صرح کی طرح تصوف عابدانہ تھا یعنی شریعت کا بھرپور اتباع فرائض کی کامل ادائیگی سننے مستفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان پر مضاولت اور قمال زہد و تقوی اعمال کی تتہر نفس کا تسکیہ اور قلب کی جلا اور آدھ و وظائف میں مشغول رہ کر توجہ اللہ میں صرف اوقات مراقبہ و مشاہدہ میں استغراق لیکن اس حد تک کہ شریعت کے کسی حکم سے منہ تجاوز نہ ہو یہ تھا آپ کے اس تصوف کا ایک مختصر جائزہ جس پر آپ کے شیوخ کاربن تھے آپ کار بند رہے اور اپنی تصانیف کے ذریعے اپنے سلسلے کے وابستگان کو تاکید فرمائیوارف المعارف کا ہر باب عموماً نص قرآنی سے شروع ہوتا ہے اور اس کی, اس کے اس کی تشریح فرماتے ہیں اور اس کی تائید میں آثار و اخبار پیش فرماتے ہیں تصنیف لطیف کے ترسٹھ ابواب میں تقریباً یہی التزام ہے رسالہ مرساد العباد از شیخ نجم الدین راضی المعروف بہ نجم الدین دایا میں بھی اس نہج اور اسلوب کو اپنایا گیا ہے یعنی جس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اس کا استدلال قرآن و سنت سے لاتے ہیں اس لحاظ سے عوارف المعارف احکام و آداب شریعت کا ایسا مرقع ہے جس میں محبت الہی کے منہ قلم سے کے معرفت کا رنگ بھرا گیا ہے اور یہی اس کی قبولیت کا اہم راز ہے کہ آج سات سو سال گزر جانے کے بعد بھی کتاب عوارف المعارف دنیائے تصوف کے افق پر درخشاں و تابندہ ہے عوارف المعارف کی انفرادیت عوارف المعارف اپنے بعض مباحث کے اعتبار سے بھی انفرادیت کی حامل ہے تیسری صدی ہجری سے دنیا تصوف میں خانقاہ وجود میں آ گئی تھی اور شیخ ابو الحاشم صوفی قدرہ نے تیسری صدی ہجری میں شہر رملہ میں خانقاہ بنائی تھی یا ان کے اور ان کے متبعین کے قیام کے لیے تعمیر کرا دی گئی تھی اس کے بعد سے اس قسم کے مکانات یا قیام گاہیں مشایخ کے لیے تعمیر ہوتی رہیں لیکن حضرت شیخ و شیخ، پہلے بزرگ اور صاحب طریقت ہیں جنہوں نے ان خانقاہوں کے لیے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا اور اس کے آداب معین فرمائے اور آپ کے سلسلے کے حضرات ہی نہیں بلکہ دوسرے سلاسل کے متبعین بھی آج ان اسی نظام خانقاہی پر عمل پیرا ہیں اور ان آداب کی حتہ الوسا پیروی کرتے ہیں جو حضرت خوشیو شہاب الدین سوہر وردی قدر صلی نے ووارف المعارف کے ابواب تیرہ تا اٹھارہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور صوفیہ کرام کے معمولات شب و روز میں شریعت کے جن آداب کی نگہداری ضروری قرار دی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا قائم کردہ نظام خانقاہی ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کو قرآن و سنت کی اتباع کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے عوارف المعارف کی تصنیف اور اس کی اشاعت جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ حضرت شیخ المشائق شہاب الدین عمر سہروردی خدسر قدثر رہو مدینہ منورہ میں عوارف المعارف کے تکملہ سے فارغ ہوئے آپ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا اسلام میں متبہ یا پریس نہیں تھا بلکہ مغربی مالک بھی اس سے محروم تھے البتہ چینی اپنی کتابیں کپڑوں میں چھاپ لیا کرتے تھے بہرحال کئی اسلامی صدیاں تک تصنیف و تعلیف کی دنیا میں یہی دستور تھا کہ کتاب کی نقلیں کر لی جاتی تھیں جو کتاب جس قدر گراں اور موضوع کے لحاظ سے جس قدر اہم ہوتی اسی قدر اس کی نقلیں بھی زیادہ کی جاتی تھیں انہی کا نام قلمی نسخے ہیں آج کی عظیم کتب خانوں میں یہی قلمی نسخے تو ہمارے بزرگوں کا علمی و ادبی سرمایہ بن کر محفوظ ہیں اور ہم ان پر نازاں ہیں چنانچہ حضرت شیخ المشائق سہروردی قدس اللہ و صرح کے ارادت کیشوں خصوصاً آپ کے خلفائے الزام کے ذریعے اضام کے ذریعے عوارف المعارف کی یہ قلمی نسخے یا اس کے نقول دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں بہت جلد پہنچ گئیں اس برے کوچک ہندو پاکستان میں آپ کے نامور اور ممتاز خلیفہ حضرت شیخ الاسلام بہادین ذکریہ ملتانی قدر رہو ہیں ممکن ہے کہ عوارف المعارف جیسے گنجینے کی نقل بھی اپنے ساتھ دوسرے تبرکات کے ساتھ ملتان لائے ہوں حضرت شیخ الاسلام قدسر رہو کے سوانح نگار حضرت مولانا نور احمد صاحب ملتانی نے آپ کی جامع اور مفصل سوانح حیات میں آپ کے تبلیغی اور تدریسی مصروفیات کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن مجھے اس سلسلے میں کہیں لفظ عوارف المعارف نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ حضرت معلف کا ذہن اس طرف متوجہ نہ ہوا ہو اس لیے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت شیخ الاسلام قدسر رہو عوارف المعارف کا درس دیتے تھے یا نہیں بہرحال جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں اس کی نقول بہت جلد عراق کو مصر و شام اور عجم میں پھیل گئیں اور نہ صرف نقول بلکہ عربی سے دوسری زبانوں میں اس کے تراجم بھی کیے جانے لگے برے صغیر ہند و پاک میں عوارف المعارف کے ترجمے میں یہ تو نشاندہی نہیں کر سکتا کہ سب سے پہلے اوارف المعارف کا اس برے کوچک پاک و ہند میں کب تعارف ہوا اور اس کی نقول اس ملک میں کون لے کر آیا ہاں اتنا عرض ضرور کر سکتا ہوں کہ بزرگان نے چشتیہ دیا ہند کے ہاں یہ کتاب ارباب معرفت و سلوک کو پڑھنا لازمی تھی خود سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر قدس اللہ سر رہو سے اس کے چند اباب پڑھے تھے اس کے بعد آپ کے سلسلے کے ارباب طریقت کے لیے اس کا منجملہ دوسری کتب تصوف جیسے کشف المحجوب رسالہ کشریہ قوت القلوب، فصوص الحکم فتوحات مکیہ اور مرساد العباد کا پڑھنا ضروری تھا اس برے کوچک پاک و ہند میں حضرت چراغ دہلوی قدسر رہو کے لائق و فاضل خلیفہ حضرت سید محمد الحسینی المعروف بہ دراس سب سے پہلے قدم اٹھانے والے شیخ ہیں قلم اٹھانے والے شیخ ہیں اس سے میری مراد رسالہ میراج العاشقین ہے عوارف المعارف کی شرح عربی زبان میں لکھی افسوس کہ یہ شرح بھی ان کی دیگر اہم تصانیف کی طرح نایاب ہیں عوارف المعارف کا دوسرا ترجمہ زوارف کے نام سے شیخ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر بزرگ شیخ علی المحمی صاحب تفسیر تبصیر الرحمان نے کیا ہے حضرت محدث محدث دہلوی تذکرات الاخبار الاخیار میں لکھتے ہیں زرادف شرح عوارف نیز تصنیف اوست و شرح وارد بر فصوص کے اندران در تطبیق ظاہر و باطن کو شید عہد اکبر میں حضرت مجد الفسانی سرہو کے والد محترم مخدوم عبدالاحد سرہو دھندی جو کہ ایک صاحب حال عالم متباہر تھے ان کو نفقات سے خاص لگاؤ تھا اور انہوں نے تصوف کی کتاب مثلا فسوس الحکم فتوحات مکیہ اور عوارف المعارف کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا حضرت مخدوم عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ جن کتب تصوف کا درس دیا کرتے تھے ان میں عوارف المعارف بھی شامل تھی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علوم متداولہ کی تحصیل اپنے پدر بزرگوار سے اولن کی تھی اس لیے خیال ہوتا ہے کہ آپ نے عوارف المعارف کا درس بھی ان سے لیا تھا آپ کا ایک مختصر رسالہ قادری سلسلے کے فروغ کا دور ہے چنانچہ سلسلے کے عالم متبہر اور محدث فہام حضرت عبدالحق صاحب محدث دہلوی قدسرہ نے تصوف کے موضوع پر جب قلم اٹھایا تو غاصل اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مشہور زمانہ تصانیف غنیت طالبین اور فتوح الغب کے تراجم فارسی میں کیے حضرت کی سوانح حیات بہجت الاسرار کی تلخیص بھی زہدت الاثار کے نام سے مرتب فرمائی لیکن عوارف المعارف پر کچھ کام نہیں کیا عالمگیری کا دور فقہ اسلامی کا دور ہے تصوف پر اس دور میں بہت کم تصانیف مارز وجود میں آئیں اگرچہ سلاسل چشتیہ قادریہ سہر وردیا نقش کے بزرگ اپنے اپنے زاویوں میں سرگرم عمل تھے لیکن تصوف کی کتابوں خصوصا متقدمین صوفیہ کے آثار،, آثار قلم پر اس قدر توجہ مبزول نہیں کی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ صاحب کے مکتوبات اس وقت صوفیہ کی خلوتوں جلوتوں کی زینت تھے اس لیے حضرت مجدد صاحب قدرہ کی تعلیقات عوارف کے بعد عوارف المعارف کی کسی شرح یا ترجمے کا پتہ نہیں چلتا یہاں تک کہ انیسویں صدی کے ربائے آخر میں منشی نوکشور کے مطبع لکھنؤ سے وہ متن شائع ہوا جو اسی صدی میں مصر سے احیاء العلوم کے حاشیے پر شائع ہوا تھا اس کے چند سال بعد ہی اس کا اردو ترجمہ جو اپنے انداز بیان او اور بے محل الفاظ اور تراکیب کی زولیدگی کے باعث بہت سے مقامات پر ناقابل فہم ہے مولوی احمد حسن صاحب نانوتوی کے قلم سے شائع ہوا جو مطبع نول کشور میں حاشیہ اور ترجمہ نگاری کی خدمت پر معمور تھے بہرحال اس لحاظ سے کہ وہ اردو زبان میں پہلا ترجمہ ہے مترجم کے لیے وجائے نازش و افتخار ہو سکتا ہے آج بھی وہ مطبوع ترجمہ, ترجمہ کتب خانوں میں موجود ہے لیکن اس دور کے مذاق سلیم کی پذیرائی اس سے نہیں ہو سکتی پاکستان میں بھی اس کا ایک ترجمہ شائع ہوا تھا لیکن وہ بھی نایاب ہے اب آپ کے سامنے شمس بریلی کا معارف ال آ آ المعارف کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس ترجمے میں بھی اپنے اسلوب نگارش کو برقرار رکھوں جو اس سے قبل کہ میرے تراجم غنیت و طالبین تاریخ الخلفہ اور خطوط اور زیب میں نمایاں رہا ہے میں اپنی حد تک تو یہ وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ترجمے میں بھی آپ میرے ترجمے کے اس اسلوب کو موجود پائیں گے جس کو آپ کی پسندیدگی کا شرف حاصل ہے اور یہ سب کچھ فیض ہے اس بزرگ ہستی کا جس کی تصانیف لطیف کو میں نے اردو ترجمے کا لباس پہنایا ہے اللہ تعالی کی توفیق میرے شامل حال تھی اور اسی کا سہارا میرے قلم کا سرمایہ تھا. یہ کام اتمام کو پہنچا اور میں نے مقدمے کے اس راستے کو اپنی بے او بے مائیگی اور کامیابی کے اسباب کے فقنان کے باوجود چند ماہ میں طے کر لیا اور آپ کے سامنے تیسری صدی ہجری سے بارمی صدی ہجری تک تصوف کے بلند موضوع پر لکھی جانے والی مشہور و مار مشہور و معروف منشور تصانیف کا ایک مختصرا اجمالی تذکرہ پیش کر دیا اپنے اس ترجمے کے سلسلے میں مختصرا سخن ہائی گفتی کے تحت کچھ عرض کیا ہے جو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں وما توفیقی اللہ باللہ شمس بریلوی